یا نور جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مسافیہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علی وسلم بدرود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گنا بخش دیے جاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد مدنی چنک کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے پھر حاضر ہیں اٹھارہ رمضان مبارک چودہ سو پینتیس سن ہجری کا آغاز ہو چکا ہے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم حسب معمول آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بیان کر دیں دراروتا کا داروتا سونت کا نمبر بھی بیان کر آج کا آج کے زکات کا نصاب سولہ جولائی دو ہزار چودہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے 38850 روپے آٹھ سولہ جولائی دو ہزار چودہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے 38850 روپے سولہ جولائی دو ہزار چودہ زکوات کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے دور و سنت کا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں ہمارے اسلامی بھائی روزانہ رات آٹھ سے نو آپ کی شرع رہنمائی بالخصوص زکوات وغیرہ کے حوالے سے اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ اس نمبر پر ابھی کال کر سکتے ہیں زیرو تھری ہنڈریڈ زیرو تھری ہنڈریڈ زیرو ڈبل ٹو اگر ہماری مجلس کے اسلامی بھائیوں سے ممکن ہو تو ہمیں بھی کچھ اسلامی بھائی سے رابطہ کروا دیا جائے ہم ان سے معلومات حاصل کر لیں کہ کیا پوزیشن ہے اور اسلامی بھائی سوال جواب پوچھنے کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں اس حوالے سے خیر میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں پرانے پاک سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا اور ناشکری کے حوالے سے جو کچھ یہاں بیان ہوا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس کامیابی کے راستے کے سلسلے میں میں کچھ ارض کرنے کی کوشش کروں گا یقیناً جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یہ بہترین کامیابی کا راستہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس راہ پر چلنے کی توفک عطا فرما دے یقیناً وہ ایک نصیبوں والا ہے برکتوں والا شخص ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو باون میں ارشاد فرماتا ہے فرض قرونی وشکر تک فرون کنزولی مان تم تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو تو یہاں تم میری یاد کرو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کا بیان موجود ہے زیادہ میرے میٹھے پیارے سامنے ذکر کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں نمبر ایک زبانی یعنی ذکر باللسان قلبی ذکر بالقلب اور آزائے بدن ذکر بالجوارح اس کو کہتے ہیں یعنی بدن آزائے بدن سے اللہ کا ذکر کرنا زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور دل سے یعنی قلب سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی تفصیل ہے یعنی زبان سے ذکر کرنا میں جیسے تسبی اور تقدیس ہے ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہ آ جاتی ہے اسی طرح حمد و ثنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو زبان سے ہم کرنے کی سعادت پاتے ہیں اسی طرح توبہ اور استغفار ہے دعا اور مناجات جیسے ہم جو کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں خطبہ جو دیا جاتا ہے یہ ہے نیکی کی دھوت وغیرہ جو یہ امور ہے یہ ذکر ہے اب جیسے میں جو بھی کر رہا ہوں یہ بھی ہم یا جو اس وقت ساتھ شامل ابھی ہم ذکر اللہ کے حوالے سے ہیں اس سے قلبی ذکر میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ قلبی ذکر کہ ہے اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل پر غور کرنا بھی قلبی ذکر میں داخل ہے اسی طرح جو ہمارے جو علما ہوتے ہیں اور یہ جو شرعی مسائل میں غور و خوض کرتے ہیں غور و تفکر کرتے ہیں یہ بھی قلبی ذکر میں اس کو شامل کیا گیا اب آزائے بدن کے ذکر کی اگر بات کی جائے تو اس سے مراد اپنے اعضا سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے آزائے بدن کے ذریعے ذکر بال جوارح جس کو ہم کہتے ہیں بلکہ آزا کیوں اطاط الاحی کے کاموں میں استعمال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو آزائے بدن عطا فرمائے ہے ہاتھ پاؤں ہیں دیگر جو آزائے بدن ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانے کے کاموں سے روکنا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں اسے استعمال کرنا یہ آزائے بدن کا اس کو ذکر کہیں گے میرے مٹی پیارے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے حوالے سے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں میں یہاں چند حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر ذکر کرنے کی ایک حرص پیدا ہو لالچ پیدا ہو اور ہم جو فضول قسم کی گفتگو کے اندر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں تباہ کرتے ہیں اب دیکھیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے کس میں تینوں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ذکر باللسان ذکر بالقلب اور ذکر بل زبان کے ذریعے اللہ تعالی کا ذکر کرنا اعضاء کے ذریعے اللہ تعالی کا ذکر کرنا اور قلب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا یہ تین ذکر کی اقسام اپنے پیشے نظر رکھنی چاہیے اب مختلف حدیثوں میں جو ذکر کے فضائل بیان ہوئے ہیں یہ مختلف مسترد احادیث مبارکہ کے حوالوں کے ساتھ میرے پاس اس کے جو فضائل لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے ذکر کرنے والے قیامت کے روز بلند درجے میں ہوں گے ذکر کے ہلکے جنت کی کیاریاں ہیں ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے اور رحمت ڈھاپ لیتی ہے شب قدر اب آخری عشرہ آنے والا ہے اور آخری عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر کا بیان کیا جاتا ہے شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو عزر جب علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹے جاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے ذکر کرنے والی سوچ عطا فرمائے ہمارے اصلاف یعنی ہمارے بزرگان دین یہ اس قدر اس معاملے میں اپنی مدنی سوچ رکھتے تھے کہ میں نے واقعہ پڑھا کہ حضرت سیری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ستو دے کے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے فرمایا میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان نوے کا فرق پایا نوے تصویحات کا فرق پایا یعنی اس غذا کو استعمال کرنے کی بدولت میں نوے مرتبہ زیادہ اللہ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں لہذا چالیس سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی ان کی زبردست مطلی سوچ ہے حضرت ابواد اسمد رحمت اللہ تعالی نے تیس سال تک مسجد حرام میں وقت گزارا ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا ان کی کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہ ہوئی الغرض میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی اس سے پہلے کہ میں یہ آئے کریمہ میں بیان کیے ہوئے جو مضمون کو آگے لے کر چلوں یہ ضرور ارض کر دوں کہ اس بے چینی اور بے سکونی اور بے قراری کے اس پرفتن دور میں جہاں لوگ سنیما گھروں میں سکون تلاش کرتے ہیں ٹی وی کے سامنے سکون تلاش کرتے ہیں گناہوں بھرے مناظر دیکھ کر غفلت بھری دوستوں کی بیٹھکوں میں سکون تلاش کرتے ہیں اور تھوڑا سا مطلب وہ کیا سکون ملتا ہے یہ کرتے ہیں تھوڑا سا وہ آؤٹنگ کر لے دور یوں کر لے دور یوں کر لے سکون تلاش کرتے ہیں غفلت بھری صحبتوں میں گناہوں بھری عادتوں میں سنیما گھروں میں تفریح گاؤں میں بازاروں میں مارکیٹوں میں جہاں پر گناہوں کی یلغار ہوتی ہے ان چیزوں میں اپنے قلبی سکون کو اور اپنی راحت کو راحت تلاش کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید کے لیے اور عمومی طور پر دیکھا جائے تو ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بیان کر دوں اللہ ذکر اللہ تین قلوب ترجمہ کنزولی سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے اللہ کی یاد بے چینی اور بے اطمینانی یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے جو غفلت ہم نے برتی ہوئی ہے نا اور ہماری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی نہ ہم ذکر بلسان کی سعادت پا رہے ہیں نہ ہم ذکر بقلب کی سعادت پا رہے ہیں نہ ہم ذکر بال جوارح یعنی آزا کے آزا بدن سے جو ذکر اللہ کرنے کا جو بیان ہے نہ ہم ان کی اس سعادت پا رہے ہیں ہم بڑے محروم قسم کے لوگ بنتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری سوچوں کی جو مطلب جو رخ ہے یہ بہت زیادہ مطلب کہ اپنے راستے سے ہٹی ہوئی ہے ہم اپنے رخ سے ہٹے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر میں جو لذت ہے آپ کو ٹینشن ہے آپ کو پریشانی ہے بے سکونی ہے مسائل کی یہ الگار ہے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں تھوڑی توجہ کیجیے رک جائیے جو کھانے پینے پر ہیں ایک ایک منٹ پھر سنتے رہیے گا تھوڑا آپ کو پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے کوئی یلغار آئی ہے ذہنی خوف تو ذہنی ٹینشن کا شکار ہے بچوں کے حوالے سے گھر بار کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے دیگر حوالے سے میری بات مانیے پڑھیے بسم اللہ ہر الرحیم نحیم پڑھیں بسم اللہ ہر الرحیم صحیح پڑھیں تلفظ کیا جائے درست ہو پڑھیں دوبارہ بسم اللہ ہر الرحیم یہ کثرت کریں اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے پریشانیاں دور ہوں گی آپ اپنے قلب میں اپنے آپ میں انشاءاللہ راحت و سکون پائیں گے اور پھر کھولے کنزولی مان یہ بہت مشاہدے کی بات ارض کرو مجرب ترین تجربہ شدہ آپ کو مدنی مدریف العرض کر رہا ہوں کھولئے کنزول ایمان قرآن شریف کھولیں قرآن شریف کھولیں اور قرآن پاک ترجمہ کنز المان وغیرہ پڑھیں اور پڑھیں پڑھتے رہیں صحیح طور پڑھتے رہیں ترجمے کے صاحب خزان عرفان وغیرہ سلاۃ الجین ہے نور الرفان ہے جو ہم تفسیر جن کو ہم آپ کی طرف مشورہ دیتے ہیں ان کو پڑھتے رہیں رہیں اور یہ کو کو جاری رکھیں. اب دروش شریف بیش پہ بیش پہ رہیں آپ کو یقین میرے رب کی رحمت اور میرے رب کے ساتھ میرا گمان ہے. اچھا گمان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان کرو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہے آپ یہ کریں آپ کو نیچرلی طور پر قدرتی طور پر آپ کو لگے گا کہ میری پریشانیاں میری میرا ٹینشن بدحال ہوتا رہا ہے بعضوں کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں بالکل آپ بہت ٹینشن میں ہوں اور یہ آپ کر رہے ہوں نارملی طور پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانا ہے کرم کو پانا ہے یہ کرتے رہیں کیا پتہ ہاتھ تو ہاتھ آپ کو کوئی ایس ایم آ جائے آپ کو کوئی فون آ جائے اور آپ کو لگے کہ یار میری یہ پریشانی ہے ایک کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ آپ کو جیسے کہ آپ لوگ میں ریلیز ہو گیا ہوں میں تھوڑا سا ایزی ہو گیا ہوں یہ کر کے دیکھیے گا میں نہیں جانتا کہ اب اس وقت اس گھڑی میں کھاتے پیتے وقت یا جو بھی وقت ہے آپ نے میری بات سمجھی نہیں سمجھ سنی نہیں سنی آپ نے دوہرایا نہیں دہرایا میں نہیں جانتا اگر کیا ہے تو بتا دیجیے گا جو بھی بتانے کے ذریعے ہیں اور نہیں کیا تو मेरे نصیب میرے ذہن میں ایک بدلی پھول آیا اور میں نے آپ تک پہنچا دیا حدیث پاک میں ہے الدین نصیحہ دین خیر خائی کا نام ہے بیوایتوں میں آتا ہے خیر الناس سیمائی انفع الناس تمہیں سے بہتر, بہتر وہ ہے تو دسکروں کو نفع پہنچائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرمائیں پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اذکرکم یعنی میں تمہیں یاد کروں گا اتنی خوبصورت بات ہے یعنی پہلے فرماتا ہے فض قرونی فض قرونی <أَذْكُرْكُم> تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا تمہیں یاد کروں گا اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے بخاری شریف عزت ابو رے اردی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے مجمعے میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجموعے میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں یعنی جسے جیسے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے شاید نشان ہے یعنی مراد صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے مگر آپ غور کیجئے پہل کہاں ہے ہم یو کرتے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے ہم یہ کرتے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے ہم یہ کرتے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے یہ, یہ فرماتا ہے. اے بندے اب تم کہاں ہو اے اللہ کے بندوں تم کیا کر رہے ہو دو اللہ کی رحمت کی طرف دو اللہ کی بخشش کی طرف اللہ کی یاد اس کا ذکر سے اپنی شب و روز کو معباد کرنے کی کوشش کریں اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھے کتنی خوبصورت بات یہ ہے پھر مزید آگے ارشاد ہوتا ہے وش اور میرا شکر کرو یاد رکھیے میرے مدی چند گئے ناظرین جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے جب کفر کا لفظ یعنی یہ جو پیچھے ارشاد فرمائے نا ولا تک فرون جب جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کے معنی نہ اس کے معنی کیا ہوئے نہ شکری کے لیں گے اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہو تو اس کا معنی بے ایمانی لیا جائے گا یہاں آئے تم میں جو ارشاد ہوا اس میں کفر سے مراد نہ ہے تو وش لی اور میرا شکر کرو ہمیں شکر گزاری کا کہا جا رہا ہے ہم شکر گزار بندے بنے شکر کا مطلب کیا ہے کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان دل یا آزا کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے پھر بیان کرتا ہوں کسی کے احسان احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان دل یا آزا کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے موسا تلی اللہ اللہ نبی جینس وسلام نے عرض کیا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے کتنی خبصورت بات ہے میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تیرا شکر ادا کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے اللہ تبارا ارشاد فرماتا ہے جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اسی پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے کہ قران و حدیث میں شکر کے کثیر فضائل بھی بیان کیے گئے اور نا شکر کی مذمت بھی کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے ان شکر دبل عزیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لا شدید ترجمہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ کروں گا اور زیادہ عطا کروں گا ترجمہ کردال عرفان اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے حضرت سین ان سعودی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ کیا کہتا ہے الحمدللہ اب آپ بھی کہہ لیجیے الحمد للہ ہانے دو چشمی ہان ہے ہاتھی والا ہان ہے حلوے والا ہاں پریکٹس بھی ہو جائے گی آپ کی کہیے الحمدللہ الحمدللہ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت ناظر فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے تو یہ شکر کے متعلق روایتیں ہیں حضرت خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے توازو کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس سے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسے توازو کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اسے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اسے درگزر فرمائے گا رب کریم ہمیں ذکر کرنے والا بنائے ہمیں شکر کرنے والا بنائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری سے محفوظ فرمائے اگر ہم اپنی پریشانیوں پر غور کرتے نہ میرے میٹھے اسلام بھائیوں اور ہم پر جو آسانیاں ہیں ہم پر جو نعمتیں ہیں اور ہمارے لیے جو کرم مالائے کرم والے جو معاملات ہیں اگر اس پر غور کریں تو پھر بھی ہمارے اوپر آئی ہوئی پریشانیاں مصیبتیں آپ کو کم ہی لگیں گی اب انسان کا پورا بدن لے لیجئے کبھی کبھار سر میں درد ہوتا ہے کبھی کبھار آدمی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے لیکن ٹھیک ہے اس سے بدن پورا ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے لیکن بندہ غور کرے کہ میرے بدن کے اندر میں مثال دیتا ہوں اگر بارہ حصے ہیں تو ایک حصے میں تکلیف ہے گیارہ حصوں میں تو تکلیف نہیں ہے زندگی میں سینکڑوں میرے شعبے سینکڑوں میرے ایک معاملات ہیں دو چار جگہوں سے میرے لیے پریشانی یقیناً ہے لیکن بکیہ جگہوں سے تو آسانی ہے یہ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر بندہ بننے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے اللہ کی مہربانیوں کو یاد کرتا رہے اس کی کرم نوازیوں کو یاد کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنے سے بچے اس کی ناشکری سے بچے اور ہر وقت ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتا رہے اس کا ذکر کرتا رہے اس کی شکر اس کا شکر ادا کرتا رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نعمتیں دی ہیں تم اللہ کی نعمت اللہ فرماتا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری کرنی ہی چاہیے بس ہر حال میں ہر گھڑی مزید شاہ فرماتا رب کریم اِنَّ اللَّهَ مَعَ <الصَّابِرِينَ> ترجمہ کنزول ایمان اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے اب یہاں پر ایمان والوں سے بیان کیا جا رہا ہے ذکر و شکر کا بیان جیسا بھی میں نے بیان کیا اب اس میں صبر و نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ نماز یہ ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمانوں کی زندگی کامل ہوتی ہے اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ صبر و نماز سے مدد مانگو اب اگر ہم روایتوں کی طرف جاتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے جیسا کہ حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ علنہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے اسی طرح نماز استفقہ اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے ہی کی صورتیں ہیں تو نماز سے مدد چاہنا ہے یقیناً اس میں ایک یوں سمجھیے کہ غیر اللہ کہا جائے استعانت غیر کہ غیر اللہ استعانت کا لفظ جہاں میں استعانت کا لفظ کا وہاں مدد ہے استعانت کا لفظ جہاں استعمال کر رہے ہیں اس سے مراد آپ مدد لے لیجئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو ذاکیر و شاکر بن بنانے کی توفق عطا فرمائیں کہ ہم اس کا صبر بھی کریں ہم اس کا شکر بھی کریں صبر سے بھی مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے صبر سے مدد طلب کرنا کیا ہے عبادت کی ادائیگی گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کے معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معامین ہے اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا گیا ہے ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اشاد بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ صابری بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب عزرت علامہ نصر بن محمد سمر کندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی علم قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاط اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا صبر کسے کہتے ہیں میں ذکر کا بیان کر آیا، شکر کا بیان کرایا اب صبر کی طرف آئے یہ وہ آئے تھے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ وہ آیا ہیں جو عموماً ہم نماز وغیرہ میں سنتے اور پڑھتے ہیں تو ایک یہ بھی میری نیت ہے یہ بیان کرنے کی یہ میری نیت ہے یہ بیان کرنے کی کہ ہم چونکہ نماز میں عموماً یہ آیاتیں آیات پڑھتے سنتے ہیں تو اگر یہ تصورات یہ ایک اپنا ایک لطف و کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جو کچھ قرآن میں سن رہے ہوتے ہیں یا ہم جو کچھ قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر ان کے معنی ان کے مطلب مطالب اور ان کی پوری وضاحت جب پڑھنے اور سننے والے کے ذہن میں ہوتی ہے اور خصوص نماز کی کیفیت میں ہوتی ہے تو اس کے پڑھنے کا اس وقت لطف کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جبکہ توجہ نماز میں ہو توجہ یہاں ہو توجہ کہیں اور ہو تو دعا میں بھی کہیں وہی توجہ ہوتی ہے آپ دعا میں توجہ کر کے دیکھیے اور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور بالکل ایک, ایک توجہ کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کریں رقط قلبی پیدا ہوگی سوزو و گداس پیدا ہوگا تو صبر کے متعلق مجھے یہاں بیان کرنا ہے لیکن مجھے کالز کی بار بار ہمارے اسلامی بھائی انڈیکیٹ کر رہے ہیں آئیے کالز دے لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تحرکاری ضلع گجرات سے بول رہا ہوں میرا نگران شعرا کی حضمت میں سوال یہ ہے کہ سنا شیتانہ کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور کیا شیطان کو رمضان کے بعد رہا کیا جاتا ہے تو کیا پوری دنیا میں اس سے رہا کیا جاتا ہے اگر ایسا ہے تو سعودی عرب میں چاند رات तो ایک دن पहले آ جاتی ہے تو کیا شیطان آسکتا؟ برائے ودینہ جی है है है। شیطان پاکستان نہیں جواب کیجئے ہائے ہائے آزاد ہو کر اپنی جو شیطانیت ہے اس کے متعلق اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اکساتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو جن جن بندوں کو چاہتا ہے شیطان کے مقرو فریب سے بچاتا ہے ماہ رمضان کی یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب اپنے بندوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہے اور اس کو قیدی قیدی بنا لیا جاتا ہے اس کو قید کر لیا جاتا ہے اب جہاں جہاں پر چاند نظر آتا چلا جائے گا وہاں پر شیطان کا اثر جو اس سمت سے اس جہد سے جس سے یہ یہاں مراد لی جاتی ہے اس جہد سے اس کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے تو جہاں چاند ہوتا ہے وہاں پر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب سورج بھی تو ایک ہے تو یہ جہاں جہاں وقت ہوتا ہے وہاں سورج کی روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے چاند بھی ایک ہے جہاں وقت ہوتا ہے وہاں چاند کی روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے تو یہ شیطان اور پھر اس کی تو ضروریت بھی ہے اس کی تو پوری نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائیں اور واقعی یہ اگرچہ آپ کو اس سوال سے ایک تلطف ہو سکتا ہوا ہو ایک لطف ہوا ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال لطف لینے والا نہیں تھا یہ سوال غور و فکر کرنے والا تھا یہ سوال سنجیدگی اختیار کرنے والا تھا کہ رمضان المبارک کے جاتے ہی وہ شیطان اپنے پورے ہتھیار اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کو ہے یعنی آپ کو اور ہم سب کو یہ سمجھا دیا گیا ہے بتا دیا گیا ہے کہ دشمن ابھی قید ہے اپنے آپ کو مضبوط کر لو ہے یا نہیں ہے دشمن قید ہے اپنے آپ کو مضبوط کر لو تمہیں رمضان ملا تمہیں تقوا پانے کا موقع ملا ہے زبردست بالخصوص رمضان مبارک میں تقوا پانے کا موقع ملا پرہیزی تیار کرنے کا موقع ملا یعنی میں اس رمضان کو اس طرح گزاروں کہ جب یہ رمضان مبارک مجھ سے رخصت ہو جانا تو اس ماہ رمضان نے ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں اس ماہ رمضانے جانا ہے اور آئندہ سال دوبارہ آنا ہے ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے لیکن یہ ایک ماہ ملا اس ایک ماہ کے اندر ہم اپنی عادتوں کو درست کرنے گناہوں سے بچنے کہ دشمن کو قید کیا گیا ہے ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوطی کی طرف لائیں اپنی تیاری کریں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں مضبوط ہو جائیں ایک ماہ کا جیسے کہتے ہیں ایک سیشن ملا ہوا ہے کہ اس کے بعد تمہاری فائٹ شروع ہو جائے گی اب مد مقابل اس وقت اپنے وہ قید کے کی اندر ہے اور ہمیں ہو یا کہ ایک موقع ملا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے ایمان کو اپنی قوت ارادی کو ان تمام کو مضبوط کریں کہ جب یہ مردود چاند رات کو آزاد ہو تو اور ہم سے یہ ہو جب ہم سے یہ لڑنے کے لیے آئے ہم پر یہ اپنی چڑھائی کرے تو اس وقت ہم اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور تیار کیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چادر میں چھپ جائیں اور اپنے گرد تقوے کی ایسی دیوار کھڑی کر دیں تقوی کا ایسا قلعہ تیار کر لیں کہ جس کو توڑ کر وہ اندر آنا اس کے لیے مطلب کہ وہ ایک اس کو مقابلہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندوں کو چن لیتا ہے اپنے بندوں کو منتخب کر لیتا ہے شیطان کو ان پر زور نہیں چلتا تو ہم اپنے آپ کو اس طرح پریپر کریں اب ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا یا نہیں کیا اٹھارواں اٹھارویں شب آ گئی ہے اب جو مطلب کہ بارہ تیرہ راتے رہ گئی ہمارے پاس بارہ تیرہ روزے رہ گئے اب اس پر غور کیجیے اور غور کیجیے جتنا غور کریں گے ایک تو اس مہمان کے جانے کا غم تازہ ہوگا جتنا غور کریں گے اس شیتان کے چھٹنے کا ایک ڈر و خوف ہوگا پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ لیجیے دو طریقے شیتان سے مقابلے کے بیان کیے جاتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس سے بچانے والا ہے اور دوسرا طریقہ اس سے لڑنے کی تیاری دونوں کام دونوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اصل تو اللہ تبارک و تعالی جس سے بچائے تو بچائے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس شیطان کے مقر و فرض سے محفوظ فرمائے کو سنائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کامیابی کے راستے میں آپ نے جو دعا, جو دعا یاد کروائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے جو دعا آپ نے یاد کروائی تھی وہ ذرا دوبارہ کروا دو مہربانی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دو پلے دوبارہ اول اللہ کے شریف پڑھتے رہیے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا شولا ولاق الہ بالله علی عظیم آئین ہے غا ہے میم ہے آخر میں قاف ہے قوتا اس پہ تشدد بھی اب یہ وصول و قواعد وغیرہ جو ہیں بسم الله الرحمن الرحیم ولا شولہ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعِلِيِّ الْعُظِيمِ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ پڑھتے رہیں کئی مسئبتیں دور ہوتی ہیں ان میں جو سب سے چھوٹی مصیبت جو دور ہوتی ہیں وہ پریشانی ہیں اتنا آپ زبردست وظیفہ آئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھتے رہا کریں صحیح مخالی صحیح تلفز کے ساتھ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اول شریفیں پڑھتے رہے جی کون سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں عمران باب المدینہ مدینہ سے بات کر رہا ہوں میرا سامنے بھی رات آج صا سوال یہ ہے کہ آجی صاحب کو ہی فرمائی کر کے مغرب کے بعد برکت ہوتی ہے کھانے سے پرہیز کرے نا اس سے آپ کے لیے آجیب صاحب آج کل یہ سوال آج کروا دینا مہربانی ہوگی باپا जो دعا کرتے ہیں مغرب کے بعد خود جو لکی کا میں نہیں آواز آتی ہے ہمیں لکی میں آتی وہ آواز آ جائے گی نا تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا دعا کریں گے تو میں کبھی نہیںد ہے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا مائک کا مسئلہ ہوتا مائک نہیں لگا لگانے کا میں اس کو کیا عرض کروں ایک آپ غور کرتے ہوں گے کہ بس وہ ایک بہت کم ساتھ میں ایک کیفیت ہوتی ہے ہم چ میں نیت کرتا ہوں اللہ تعالی کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ وہ کلمات دعا کے جو افطار کے فوراً بعد باپا دہراتے ہیں وہ ہم اونر کرنے میں کاش کامیاب ہو جائیں البتہ اگر یہ نہ بھی ہو سکے وہ صورت یا وہ اسباب پیدا نہ کر سکیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں آپ اس وقت ہاتھ اٹھا دیجیے ہاتھ اٹھا دیجیے دیکھیں جب مائک نہیں ہوتا ہو یہ تصور کیجئے جب مائک نہیں ہوتا ہو اور دعا تو آپ کسی کو دور سے نظر آئے تو آدمی دیکھ کر دعا کر لیتا ہے تو آپ ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے گا یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں ان کی نیک دعا میں ہمارا بھی حصہ فرما اور پھر اس طرح آپ بھی اس گھڑی میں دعا میں شامل ہو جائیے یہ ایک صورت عرض کر رہا ہوں اس کے علاوہ چلیں نیت کرتے ہیں اللہ کرے گا کوئی سورت بن جائے ایک میرا ہی رحمت پہ دعوی نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام ان اللہ جی دوسری کال السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں منیر احمد بات کر رہا ہوں ضلع سے یہ ابھی میں جو آؤں فیضان مدینہ میں اتقاف سے لے جگہ مل جائے گی آج سے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اتقاف میں تو بہت آزمائش ہے انشاءاللہ اللہ اتقاف کے متعلق تفصیلی معلومات کہ تقاف و متقفین کے حوالے سے آج رات مدنی مذاکرے میں شاید بیان کرنے کی کوشش کریں گے ابھی ہمارے مشورے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ رات مدنی مذاکرہ آپ اٹینڈ کیجیے گا انشاءاللہ تعالی اس میں امید ہے کہ ہم کچھ عرض کریں گے کال سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام سید محمد حمادی ہے میں اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں صاحب میری, میرا آپ کی میں سوال ہے مخصرت اور بخشیش میں کیا فرق ہے کیا جا آپ اس سوال کا جواب بتا دیجیے میں نے اس کا کوئی فرق پڑھا نہیں ہے مگر ایک ایک روایتوں میں ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے یوں کے مطلب کثرت کے ساتھ پہلے شرم اللہ کی رحمت کا سوال کرتا رہے یقیناً اللہ کی رحمت سے ہی مغفرت ہوگی تو اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا رہے اور مغفرت کی صورت میں اللہ نے چاہا تو جہنم کی آگ سے نجات نصیب ہوگی تو کسرت کے ساتھ اللہ کی رحمت پھر اللہ سے مغفرت طلب کرنا کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتا رہے کہ اللہ اپنی رحمت سے مغفرت عطا فرمائے اور اس مغفرت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے وجہ کہ یہ ماہ گزرا اللہ کی رحمتیں اور اس کی بارگاہ سے مغفرتیں اور پھر جہنم کی آزادی کی خوشخبری ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے کہ یہ مہینہ بخشش کروانی ہے ہمیں اس مہینے میں بخشش کروانی ہے تیاری کرنی ہے اللہ میں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیرا خال امیر سنت کے یہاں آ... چلے سنائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام افغان ہے مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر ماں کو تنگ کریں تو کیا تعالیٰ جواب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا امی اور ابو دونوں کو تنگ کرنے کرنا یہ بالکل غلط بات ہے اور اگرچہ نابالغ کو گناہ نہیں پہنچتا لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہسنت فرماتے بیٹا کہ بچپن کی عادت یہ بڑے ہو کر مشکل سے نکلتی ہے بچپن ہی سے اپنے والدین کو راضی کرنے کی اپنے والدین کو خوش کرنے کی اور اپنے والدین کی اطاعت اور فرما بداری کرنے کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے ماں جتنی خوش ہوگی ماں جتنی راضی ہوگی بیٹا اتنی دعائیں دے گی ماں کی دعا لگے گی اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی بہتری آئے گی خبر بھی مدینہ مدینہ اور حشر میں بھی بہتری آئے تو ہر ایک کو چاہیے اپنے ماں باپ کی تعداد کریں ماں باپ کی فرما برداری کریں اب جیسے کھانا کھا چکے ہو گیا آپ تو ماں اٹھا اٹھا کر کچن میں سامان نہ کہ نہیں, نہیں ماں آپ بیٹھو ہم کرتے ہیں ماں کو آرام کرائیں ماں کو بٹھائے ماں کو تکلیف نہ دیں اب جب ہم نہیں کر سکتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے کوئی چل بھی نہیں سکتے تھے تو ٹھیک ہے اس وقت ماں ہی سب کچھ کرتی تھی لیکن اب چلنا سیکھ گئے بولنا سیکھ گئے اٹھانا سیکھ گئے ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہے تو اب اٹھانے وہ ماں کو بھی اب آرام دینے کی کوشش کیجیے کیوں کیسا لگا کریں گے خان اٹھ گیا گھر کا اٹھا لیجیے خان اور مدنی منع مدنی منوں آپ اٹھائیے والدین کو آرام کروائیے آپ آرام کیجیے ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر یوں رکھنی دینا کہ بعد میں ماں جب کچن میں جائے گی تو پتا چلے کہ وہ آدھا دادا کا ماں کے نہیں جو چیز رکھنی ہے جیسے رکھنی ہے اس کو ترتیب سے رکھ کر صفائی ستھرائی کیجیے دسترخان بھی اٹھا لیجیے پھر صاف صفائی بھی کر لیجیے ماں کو پوری راحت دیجیے اللہ نے چاہا جو اولاد اپنے ماں کو دنیا میں راحت دے گی میرے رب سے کو نزا میں بھی راحت اس کی اس کو حشر میں بھی راحت اس کی دنیا میں بھی راہت ہوگی انشاءاللہ عز و جل واللہ تعالی عالم ورسول و عالم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام زہرہ میں انڈیا کے شہر پور سے بول رہی ہوں اچھا لگتا ہے خلاف جب جڑ رہی تھی جھوٹ کے خلاف جڑ رہی تھی ایک چپو چوڑا اللہ تعالیٰ میری اس پیاری پیاری مدنی منی کو شاد و آباد رکھے ماشاءاللہ اللہ اللہ نظر بس سے بچائے اور دعوت اسلامی سے مزید محبت عطا فرمائے پیچھے بیک گراؤنڈ سے بھی کچھ نہ کچھ آواز آئی نہیں تھی اللہ آپ کے پورے گھر بار کو خوش نصیب کرے اور مجھ گناہ کو آپ سب کے حسن زن سے بھی بہتر بنائے آئیے امیر لئے سنت کی طرف چلو.